بس آؤ اپنی کھیتیوں میں انا شیتوں جس طرح چاہو جیسے چاہو جب چاہو انا ب مینا کیفا وہ قدمول کو اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے ہم بستری کے وقت اللہ کا نام لینا شیطان سے پناہ مانگنا لیکن صحیح مفہوم قدمول انفوسے کا،, کا ہے طلب اولاد طلب اولاد یہ ہے نکاح کا مقصد وقت تک اللہ اللہ سے ڈرو اور جان لو تم اس کو ملنے والے ہو وبشرین ولا تجاللہ ارزن ایمان کم پانچ زوجیتین مسائل کے بعد امور انتظامیہ کے لیے یہ مبد ہے جی آگے امور آ رہے ہیں جی طلاق کے امور انتظامیہ یہ اس کے لیے تمہید ہے جی ایک اور ربط بھی ہو سکتا ہے جی جب بیویاں حیض سے پاک ہو جائیں تو ان سے مباشرت کرو اگر ان سے صحبت نہ کرنے کی قسم بھی اٹھا بیٹھو تو اس کا کفارہ دے دو یہ ماقبل سے ربت ہو جائے گا جی مت بناؤ اللہ کے نام کو ارز ڈھال ارز مانے لے ای اپنی کسمیں کھانے کے لیے اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ ان تبرو من ان اس بات سے کہ تم نیکی کرو اس بات سے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو اس بات سے کہ تم لوگوں کے درمیان سلو کرواؤ نیک کام سے رکنے کی قسمیں نہ اٹھاؤ مثلا اللہ کی قسم میں فلاں دو بندوں کے درمیان سلو نہیں کرواؤں گا یا اللہ کی قسم میں فلاں رشتہ دار سے اچھا سلوک نہیں کروں گا اللہ کے نام کو اس طرح کے غلط کاموں میں ڈھال نہ بنایا کرو اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تمہاری لغو قسموں میں یمی لغو لا یعنی لیکن پکڑتا ہے تمہیں ان قسموں میں جن کا ارادہ کیا تمہارے دلوں نے یمی غموس اور یمی نے اس کا ذکر صورت معائدہ میں آئے گا جی انشاءاللہ تیسری قسم جو ہوتی ہے یہاں دو قسموں کا ذکر کیا ہے. یمین لو کیا ہے آپ کو کسی بندے نے اطلاع دی کہ فلاں آدمی لاہور چلا گیا ہے. آپ نے اس کی اطلاع پر یہ قسم کھا لی حالانکہ وہ لاہور نہیں گیا تھا تو یہ یمی نے ہے جی یا ایک بندے کو عادت ہے بار بار قسمیں کھانے کی واللہ باللہ سما تلا یہ یمی نے ہوگی ہو یمین گموس گزرے ہوئے واقعہ پر جھوٹی قسم اٹھا لینا مثلا قسم کھا کے کہنا فلاں بندہ کل لاہور گیا تھا حالانکہ وہ نہیں گیا تو یہ اس پر پکڑ ہوگی اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کے لیے معافی مانگنی ہے اور اللہ بچنے والے حوصلے والے ہیں للزینسا ان مسئلہ حلف کا بیان ہوا نا جی پچھلی آت میں اپنی قسموں کو ڈھالنا بناؤ تو اس مناسبت سے ایلا کا ذکر کر دیا جی کیونکہ یہ الا جو ہے یہ بھی قسم ہے نا جی ایلا بھی قسم ہے یعنی یہ قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی بی کے قریب نہیں جاؤں گا جاہلیت میں ایلا کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی خامد قسم اٹھا لیتا کہ میں اپنی بیوی بی کے قریب نہیں جاؤں گا عورت بیچاری ساری زندگی کل معلّہ کا بیٹھی رہتی نہ یہ بساتا نہ اسے طلاق ہوتی کہ وہ آگے نکاح کر لے اسلام نے اس رسم کو توڑ دیا جی اور چار مہینے مدت مقرر کر دی اگر خامند نے عورت کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لی تو چار مہینے سوچ بچار کر لے اگر چار مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیا ہم بستری کر لی تو قسم کا کفارہ دے دے اور اگر نہیں تو یوں ہی چار مہینے گزریں گے عورت کو با طلاق ہو جائے گی جی. اور اس کے نکاح سے نکل جائے گی جی لغوی معنی مطلق قسم کھانے کا ہے جی اور شریعت کی اصطلاح میں الا کسے کہتے ہیں فاو یمین ان الا ترکل امام راضی ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے یعنی یہ قسم کھانی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا انتظار ہے چار مہینے فائن فاؤ فاؤ رجاؤ بس اگر انہوں نے چار مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیا ٹھیک میاں بیوی بن کے رہیں اللہ بچنے والا مہربان ہے مطلع کا اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا خامد نے فن اللہ سمیع علیم پس بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں وال مطلع تو امور انتظامیہ اربع چار امور انتظامیہ بیان کرنا چاہتے ہیں جی ان عزم الطلاق کی نسبت سے متعلقہ عورتوں کا بیان اللہ کرنا چاہتے ہیں جی پیچھے ان اعظم الطلاق کا لفظ آیا اسی مناسبت سے جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کا ذکر جی طلاق نکاح عدت رضاعت یہ چار چیزیں بیان کریں گے جی طلاق عدت نکاح رضاعت ہمیشہ جھگڑے مسلمانوں کے درمیان انی چیزوں سے پھوٹتے ہیں یا نکاح کے مسائل پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں طلاق کے مسئلے پر برادریوں کے درمیان بڑے جھگڑے ہوتے ہیں عدت کے معاملے میں جھگڑے ہوتے ہیں بچے کو دودھ پلانا کس کا حق ہے لوگ ماؤں سے بچے چھین لیتے ہیں پھر لڑائیاں جھگڑے قتل ہونے لگتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ ہم بیان کر دیتے ہیں اس کے مطابق عمل کرو تاکہ تمہارے درمیان اختلاف نہ ہو اور منظم ہو کر کفار کے خلاف کیا کر سکو جہاد کر سکو اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو سلاست کرو ان تین حیض تک ان کی عدت طلاق والی عورت کی عدت اگر وہ امید سے نہ ہو اور اسے حیض بھی آتا ہو تو وہ تین حیضوں کا آنا ہے جی بلا یہ ہلو اور نئی حلال ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں ماں وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے ان کے پیٹوں میں رحموں میں یہ کیا چیز پیدا کی ہے جی حمل اور حیض نہ چھپائیں اس کو مثلا تین حیض آ اور اس کا دل ہے پہلے خامنت کی طرف کہ وہ رجوع کر لے اور یہ چھپائے کہ نہیں مجھے تو تیسرا حیض نہیں آیا ایسا نہ کرے یا ابھی تیسرا حیض نہیں آیا اور یہ اس خامن سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میرے تو تین حیض پورے ہو گئے ایسا نہ کریں اسی طرح اگر یہ امید سے ہو گئی ہے تو یہ اس کو چھپائے اور آگے کسی سے نکاح کر لے ایسا نہ کرے اس طرح اولاد مشکوک ہو جائے گی ان کن من بلاہے اگر وہ عورتیں ہیں ایمان رکھتی اللہ پر اور قیامت کے دن پر حضرت صاحب کہتے ہیں یہاں ایمان کا کامل درجہ مراد یعنی جن عورتوں کا ایمان کامل ہے نا وہ تو ما فل ارحام کو کبھی نہیں چھپائیں گی اور اللہ کے حکم کی پوری تعمیر کریں گی وبولت اور ان عورتوں کے جو خامند ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں بے ان کو لوٹانے کے فیزالک اس مدت کے اندر اندر تین حیضوں کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں ان ارادو اسلحن اگر وہ چاہیں حالات کو سنوارنا اصلاح اصلاح کرنے کا مقصد ہو گھر بسانے کی نیت ہو تو تین حیضوں کے اندر اندر رجوع کر لیں ولا آیت کے گزشتہ گزرے ہوئے حصے میں خامند کی بیوی بی خامن کی بیوی بی پر فوقیت کا ذکر تھا جی خامن زیادہ حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے اب اگلے حصے میں سراط کر دی کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر ہیں ولا اور ان عورتوں کے لیے ہیں مثل اس کے جو ان پر ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح ان پر حقوق ہیں بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے یہ جو مماثلت ہے نا جی یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں یہ صرف وجوب میں کمیت کیفیت میں نہیں ہے کہ جتنے حقوق مردوں کے ہیں اتنے عورتوں کے ہیں نہ صرف وجوب کے اعتبار سے مماثلت ہے کہ واجب میں والا علیہ ہندر اجا اور بہرحال مردوں کے لیے عورتوں پر ایک بلندی ہے شاہ کہتے ہیں یعنی فرما روائی وہ درجہ تن کیا ہے فرما روائی جسے دوسری جگہ پہ کہا الرجال و کوامونا السا مرد عورتوں پر حاکم طلاق کا اختیار اسے ہے وراثت میں اس کا حصہ زیادہ ہے کمائی کی ذمہ داری اس پر ہے واللہ اللہ عزید الحکیم طلاق و مرتان طلاق دینا دو مرتبہ ہے تطلیق کے مہینے میں جو حکم پچھلی آیتوں میں بیان ہوا کہ عدت کے اندر اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جب طلاق دو ہوں یہ کہنا چاہتے ہیں دو طلاقیں دیے پھر یہ خامد رجوع کر سکتا ہے طلاق رجی دو بارست شاہ ولی اللہ نے میںنا کیا جی رحمت اللہ علیہ فہم ساکم بے بس روک لینا ہے بھلے طریقے سے بھلا طریقہ کیا ہے بسانے کی نیت ہو. گھر بسانے کی نیت ہو. اور تسریوں بے احسان یا چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ رجوع نہ کرے اس کے نکاح سے نکل جائے گی ولا یہ لکم انتاخو نئی حلال تمہارے لیے کہ تم لو اس چیز میں سے جو عورتوں کو دے چکے ہو شیئن کچھ بھی زمان زمانہ جالیت میں یہ بری رسم تھی کہ طلاق کے بعد جو کچھ بیوی بی کو دیا ہوتا وہ اسے چھین لیتے تھے منع کی ایسا نہ کرو ہاں ایک صورت میں لے سکتے ہو اللہ خافا مگر اس صورت میں کہ میاں بیوی بی دونوں ڈرتے ہیں کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو میاں بیوی دونوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے فن خف تم پھر اگر تم ڈرو تم اس خامند اور عورت کے جو گھر والے ان کے نگران ہیں یا حاکموں کو خطاب ہے اے حاکموں اگر تم ڈرو یا اس عورت اور مرد کے جو ذمہ دار لوگ ہیں خاندان کے اگر تم ڈرو کہ یہ دونوں نہیں قائم رکھ سکتے اللہ کی حدوں کو فلا جناح علی تو کوئی گنا نہیں ہے ان دونوں پر فی ما اس چیز میں افتادت بھی جو عورت بدلے میں دے دے جس کو شریعت میں خلا کہتے ہیں عورت کہتی ہے کچھ رقم لے مار واپس لے میں تجھے کچھ دیتی ہوں پیسے میری جان چھوڑ اس صورت میں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حد نے ہیں تدوہا ان کو مت پھلانگو گو وہ تعدہ حدود اللہ اور جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں ہمارے ان احکامات پہ عمل کرو فین تلّ کہا پھر اگر اس نے طلاق دے دی تیسری اس کا تعلق طلاق عمر سے ہے جی اگر اس نے طلاق دے دی تیسری فلا تہلو لہو تو یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ممبا دو اس تیسری طلاق کے بعد ہتہ تن کے ازوجن غیرہ یہاں تک کہ یہ نکاح کرے کسی اور خامن سے فیم تلّہ کہا پھر اگر وہ دوسرا خامن اس کو طلاق دے دے صرف نکاح نہیں ہے وتی بھی شرط ہے مجامعت بس اگر وہ دوسرا خامند اس کو طلاق دے دے یا مر جائے فلا جنا علیما تو کوئی گنا نہیں ان دونوں پر پہلا خامند اور وہ عورت کہ وہ آپس میں مل جائیں پھر نکاح کر لیں ان اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو پھر وہ آپس میں مل جائیں فطل کا حدود اللہ اور یہ ہیں حدیں اللہ کی بیان کرتا ہے ان حدوں کو لقومی یا لمون اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں علم رکھتے ہیں منیمکنسا ہیں تخصیص بعد تعمیم کیا اطلاع کو مرتان میں حکم تھا کہ عدت کے زمانے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو پھر مل جاؤ رجوع کر لو اب یہاں تخصیص ہے کہ عدت بالکل قریب ہونے کے ہو ختم ہونے کے قریب ہے تو پھر غور کرو شریعت چاہتی یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے نہیں کسی سورج یہ جڑا رہے اس لیے پھر غور کروایا شوہر کو بلا تلک تم انسار جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فب الگ پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یہاں پہنچ جانے سے مراد ہے قریب پہنچنا کیونکہ عدت گزر جائے تو پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا فب لگنا سے مراد کیا ہوگا قریب بالکل قریب اب پہنچ گئی عدت فام سے کوہن بماروف معروف انت روک لو ان عورتوں کو اچھے طریقے سے اوسر رہنا بے معروف یا چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے ولا تم سے کوہ نہ زرارن مت روکو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس لیے نہ روکو انہیں تنگ کریں گے یہ آزاد ہو جائے گی تو کہیں اور نکاح کر لے گی اس کو تنگ کرتے اس لیے مت روکو اور جو آدمی یہ کرے گا تنگ کرنے کے لیے روکے گا فکا ذالا منف اس نے تو اپنے آپ پہ ظلم کیا بلا تخذو آیا تاہ مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو مزاق جس حکم پہ جی چاہا عمل کر لیا اور جسے چاہا ٹھکرا دیا اس طرح نہ کرو وز کرو نعمۃ اللہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر نعمت سے مراد دین اسلام ایبل اسلام وبیان الحکام کرتبی یہ ہے نعمت اللہ و ما انزلہ علیہ کو من الکتاب خاص کر کے اس نعمت کو یاد کرو اس نے اتاری ہے تم پر کتاب والحکمت حکمت اور حکمت کتاب اور حکمت سے مراد قرآن ہے جی اور کچھ مفسرین نے کہا کتاب سے مراد قرآن ہے حکمت سے مراد سنت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے یاز و کمبے اللہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ سے ڈرو جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے وضا تلق تمسا عورتوں کے سرپرستوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے جی جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ اپنی متلکہ بیوی بی کو دوسری جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جو متلکہ بیوی بی ہے اسے اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے کہ یہ کسی زمانے میں ہماری بیوی بی رہی ہے اب کسی اور کے بستر پہ چلی جائے کہا جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یہاں مدت کا گزرنا مراد ہے عدت جی. گزر جائے تمہارے نکاح سے نکل جائیں فلاطا ذلو ہننا نہ روکو ان کو ناظوا جا ہننا کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے طلاق والی عورت کتنی طلاق والی ایک طلاق یا دو طلاق وہ عدت گزرنے کے بعد چاہے تو اپنے خامن سے نکاح کر لے یا چاہے تو کسی اور جگہ پہ نکاح کر لے تم اسے نہ روکو مثلا وہ اپنے پہلے خاموں سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور لڑکی کا والد یا بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیتے وہ اس قابل نہیں ہے فرمایا نہ روکو اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اپنے پہلے خامن سے یا کسی اور سے اضاط راضا بھائی نہ ہوں جب وہ آپس میں راضی ہوں ساتھ پھلے طریقے کے یہ نصیحت کی جاتی ہے اس آدمی کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر جو کامل مومن ہے نا اسے ہم یہ نصیحت کر رہے ہیں ظالکم از کال یہ چیز تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والی ہے اتہرو اور زیادہ سُتھری بات ہے کیا طلاق والی عورتیں وہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں باندھ کے نہ رکھو کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جوان لڑکیاں ہوتی ہیں طلاق ہو جاتی ہے ایک بچہ ہوا کہ نہیں آپ بیٹھی رہے فرمایا اس, اس میں پاکیزگی ہے زنا کا رستہ رکے گا اس میں سُتھرائی ہے کہ گندگی کا رستہ روکے گا آپ اسے اگر گھر میں بٹھا رہے ہیں وہ جوان لڑکی ہے تو پھر وہ غلط رستے پہ چل نکلے گی انہیں مت روکو تعلمون اللہ اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے ہو وا تو امر انتظامی دوسرا جی رضا طلاق والی عورتوں کا ذکر تھا نا جی اب طلاق والی عورت ہے بچہ چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کتنی خوبصورت بات کی متلقہ مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں جن عورتوں کو طلاق مل چکی ہے نا اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو یورزینا لفظاً خبر ہے مگر مانن امر ہے جی اور امر استحباب کے لیے وجوب کے لیے نہیں ہے مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو دو سال پورے جس سے ہرمت رضاحت ثابت ہوتی ہے اور یہی صاحبین کم کال ہے اور ہنفیوں کا یہی کال ہے امام سے ایک کال امام اعظم سے ایک کال اڑائی سال کا ایک آیت کے ذمن میں ہے لیکن صحیح کال یہی ہے دو سال پورے یہ اس آدمی کے لیے جو چاہتا ہے کہ پوری کرے مدت دودھ پلانے کی الل مولود لہو رز کو ہننا مولود لہو کون ہے جی باپ اور باپ کے ذمے ہیں کو کھانا ان کا و, و کپڑے ان کے بالمعروف صحیح دستور کے مطابق بھلے طریقے سے اپنی طاقت کے مطابق لا تو کلف و نفسن نئی تکلیف دی جاتی کوئی جان مگر اس کی گنجائش کے مطابق تکلیف مالا یطاق ہم کسی کو نہیں دیتے لات والدہ تمبے والا دیا نہ نقصان دی جائے ماں اپنے بچے کی وجہ سے کیا مطلب دستور سے کم خرچہ دیا جائے اس کو یا تندرست ہونے کے باوجود بچہ سے چھین لیا جائے یا بیماری کے باوجود اسے دودھ پلانے پہ مجبور کیا جائے نہ تکلیف دی جائے ماں اپنے بچے کی وجہ سے ولا مولود اللہ بے ولا اور نہ تکلیف دیا جائے باپ اپنے بچے کی وجہ سے یعنی دستور سے زیادہ خرچہ مانگ لیا جائے اتنے پیسے دو تو تب میں پلاؤں گی ایسا نہ کیا جائے والل وار سے ذالک اور وارث پر بھی ہے اسی طرح اگر بام مر گیا ہے تو پھر وارث پر بھی یہی بات لاگو ہوگی فائن ارادا فسالن پھر اگر وہ چاہتے ہیں میاں بیوی فسالن دو چھڑانا انتراضمنما آپس کی رضامندی سے دو سال سے پہلے پہلے و اور آپس کے مشورے سے فلاں جناح علیہ تو کوئی گنا نہیں ہے ان دونوں پر دو سال سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے بھائی نرت تم اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو یعنی ماں دودھ نہ پلائے اس کے لیے دایا کا انتظام کیا جائے اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو کوئی گنا نہیں ہے تم پر بشرتے کے سلم تم ماں تم تم سپرد کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا بال ساتھ بھلے طریقے کے اس دائی کو وہ رقم صحیح ادا کرو وط اللہ اللہ سے ڈرو والموں اور جان لو بے شک اللہ تمہارے آمال کو دیکھنے والا ہے وزینہ یو تو تیسرا امر انتظامی عدت بیوہ کی عدت اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں فوت کر دیے جائیں وہ یزارون آزواجن اور چھوڑ مریں بیویاں یا تربس نہ تو وہ بیویاں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو چار مہینے وہ اور دس دن جبکہ وہ حاملہ نہ ہو فائدہ بلگنا جل پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یعنی عدت گزر جائے چار مہینے دس دن گزر جائیں فلا جناح علیکم تو کوئی گنا نہیں ہے تم پر فی ما فال فی انفسین نہ اس چیز میں وہ عورتیں اپنے بارے میں کر لیں ساتھ بھلے طریقے کے یعنی کسی اور جگہ پہ نکاح جس کا خامد مر گیا ہے. چار مہینے دس دن گزار کے وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو کوئی گنا نہیں ہے ماترو کون ہے معروف ساتھ بھلے طریقے کے یعنی کف دیکھے اور مارے مثل بھی ہو ولہ ماتا عملون خبیر اللہ تمہارے اعمال کو خبردار ہے ولاجنا علیکم کوئی گنا نہیں ہے تم پر فی ما ارز تم کہ اشارے کنائے میں دو تم کو تو تم من خطبت ان نسا خطبہ نکاح کا پیغام عورتوں کو کن عورتوں کو جس کا خامن مر گیا اور وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اشارے کنائے میں اگر تم پیغام نکاح دے دو نا عدت کے اندر کوئی ارج نہیں او اکنن تم فی انفوسیکم یا اس بات کو اپنے دلوں میں چھپا کے رکھو ابھی ذکر ہی نہ کرو عالم اللہ ہو اللہ کو معلوم ہے انکم کم نہ کہ تم ان کو ذکر کرو گے شاہد القاد نے میں کی البتہ ان کا دھیان کرو گے تمہارا خیال اسی طرف ہے کہ اس کی عدت گزر جانی ہے میں نے اس سے نکاح کرنا ہے ولا لا تو لیکن ان سے وعدہ نہ کرو سرن چھپ کر چوری چھپی ان سے بات نہ کرو ان تکولو کولن معروف مگر یہ کہ کہو بات بھلی وہ بات بھلی کیا ہے وہی ارز تم بھی من خدمت ان اشارے کنائے میں بات کرنا اسی کو کہا گیا کولم معروف مجھے بھی ایک نیک بیوی کی ضرورت ہے میں نے بھی اپنا گھر بسانا ہے میرے گھر میں بھی چولا جلنے والا کوئی نہیں جلانے والا کوئی اشارہ کنائے اس طرح اشارے کنائے میں اس تک اپنی بات پہنچا دو ولا تاضم اکدت نکاح لیکن نہ باندھو نکاح کی گرا یہاں تک کہ پہنچ جائے الکتاب و عدت اجلہو اپنی مدت کو نکاح نہیں کرنا عدت کے دوران اس کا ارادہ بھی نہیں کرنا ومو جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو فاضرو ہو بس اللہ ہی سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور حوصلے والے بھی اصطلاحات قرآن کی کتاب کا نام بتا دیں یہ تفسیر جوائر القرآن کی ابتدا میں یہ سارے اصطلاحات موجود ہیں جی پندرہ شعبان کے روزے کا شریح حکم بتا دیں یہ علماء کہیں بیان کرتے ہیں کہ ایام بیز کے روزوں میں چودہ پندرہ سولہ کا روزہ ہے لیکن جو پندرہ شابان کا روزہ رکھتے ہیں وہ ایام بیز کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں ان بیچاروں کو ایام بیز کا پتہ بھی کوئی نہیں وہ تو رکھتے ہیں شب برات کی نسبت سے اس شب برات کی نسبت سے پندرواں شابان کا روزہ کہیں سے ثابت نہیں ہے جی یہ سگریٹ اور نسوار میں ایسا نشہ نہیں ہوتا جو عقل کو فطور میں ڈال دے لہذا یہ اس میں شراب والے زمرے میں نہیں آئے گی جی یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ موجودہ مشرقین کے بارے میں یہ جو نکاح کرنے کا حکم ہے اس کے بارے میں کیا ہے یہ آپ تھوڑا سا صبر کریں ہم صورت معاہدہ میں انشاءاللہ پہنچیں گے تو صورت معاہدہ میں ہم اس کو بیان کریں گے جی ان اللہ دو طلاق والی عورت عدت گزرنے کے بعد اپنے پہلے خامند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے جی اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے پہلے خامن کے ساتھ نکاح کر لے وما علینا البلاخ